أعوذ بالله من رحمان سر اس بارے کے سورت میں سے ایک ہے یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں ایک رکو تین آیاتیں چودہ کلمات اور اٹھتیس حروف ہیں یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے اعجاز کے ایک بے نظیر مثال ہے اس کے مختصر ترین جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے انسانوں کی زندگی کا خلاصہ پیش فرمایا ہے اور دو ٹھوک طریقے سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ انسان کے فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس انسان کو تباہی اور بربادی کا کون سا راستہ لے کے چلتا ہے جس پہ گامزن ہو کر یہ انسان بالآخر ناکامیوں سے ممکنہ ہوگا اور ناکامی بھی ایسی کہ جس کے بعد کامیابی کا تصور بھی نہیں ہے فبحۂ کرام رام میں سے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ اس سرہ مبارکہ پر غور کریں تو یہی سورہ ان کے ہدایت کے لیے کافی ہے صحابہ کے کے نگاہوں میں اس سرہ مبارکہ کا انداز ہم اس حوالے سے لگا سکتے ہیں حضرت عبداللہ حیثن دارمی دارانی شریف میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب دو آپس میں ایک دوسروں سے ملتے ہیں تو اس وقت تک ایک دوسروں سے جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو ای سر اثر نہ سنا لیتے اس سے ہم اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہونے والے مسئلے کے اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس کا تعلق دنیا میں رہنے والے انسانوں کے معمولاتی زندگی کے ساتھ ہے چنانچہ بر تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وہ قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے وقت عصر کی اس سورہ مبارکہ کے پہلے ہی مختصر آیات میں اللہ تبارک نے سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے وہ عمل الصالحات اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھے امال کیے وہ اور جو ایک دوسروں کو حق بات کے تنقین کرتے رہے وہ تو صوبے صبر اور ایک دوسروں کو صبر کی تاکید کرتے رہے اس سورہ مبارکہ کے ہر ہر جز کو علادہ الادا کر کے اگر اس پر غور کر لیا جائے تو پھر پوری طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں بیان ہونے والے مسئلے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے جہاں تک قسم کا تعلق ہے اس سلسلے میں پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ اللہ تبارک و وطالعہ اپنے مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی قسم کہتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی عظمت کو یا اس کے کمال کو بندوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اور وہ اللہ کے نزدیک بڑا با کمال ہے بلکہ اللہ تبارک و وطالعہ اس بنا پر قسم کہتا ہے کہ وہ چیز اس بات پہ درارت کرتی ہے جسے ثابت کرنا مطلب ہو یہاں زمانے کے قسم کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پہ گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کی جن میں یہ چار صفات پائی جاتی ہو زمانے کا لفظ گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کے لیے بھی جس میں حال در حقیقت کسی لمبی مدت کا نام نہیں ہے ہر آن گزر کر مادی بنتی چلی جا رہی ہوتی ہے اور ہم ہر آن آ کر مستقبل کو حال اور جادر حال کو ماضی بنا رہی ہے یہاں چونکہ مطلقا زمانے کی قسم کہی گئی ہے اس لیے دونوں طرح زمانے اس کے زمانے مفہوم میں شامل ہے گزرے ہوئے زمانے کی قسم کہانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی ان صفات سے خالی تھے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور دنیا سے گئے بالآخر خسارے میں ہی پڑ کر رہے اور گزرتے ہوئے زمانے کے خسم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ دراصل وہ وقت ہے جو ایک ایک شخص اور ایک ایک قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے اس کی مثال اس وقت کیسی ہے جو امتحان گاہ میں طالب علم کو پرچے حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یہ وقت جس تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے اس کا اندازہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گڑی میں سیکنڈ کی سوئی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا حالانکہ ایک سیکنڈ بھی وقت کی بہت بڑی مقدار ہے اسی ایک سیکنڈ میں روشنی ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل کا کر راستہ طے کرتی ہے اور اللہ کے خدائی میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہو خواہ وہ ابھی تک ہمارے علم میں آئے ہو یا نہ ہم اگر وقت کے گزرنے کے رفتار وہی سمجھ لی جائے جو گڑی میں سیکنڈ کی سلی کے چلنے سے ہم کو نظر آتی ہے اور اس بات پہ غور کیا جائے کہ ہم جو کچھ بھی اچھا یا برا فیل کرتے ہیں اور جن کاموں میں بھی ہم مشغول رہتے ہیں سب کچھ اس محدود مدت, مدت عمر ہی میں وہ پذیر ہوتا ہے جو دنیا میں ہم کو کام کرنے کے لیے دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارکہ میں جس دوسری بات کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے انسان کا خسارہ ہونا کہ انسانی زندگی پر گزرنے والے زمانے کا حال اور مستقبل اس بات کا شاہد ہے کہ اگر اس نے اچھے اعمال نہیں کیے تو یقیناً وہ لوگ خسارے ہی سے ہمکنار ہوں گے اگلے جملے میں اللہ تبارک وطالیہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور یہ ایمان اس چیز کا نام ہے جسے سرجرات کے آیات نمبر پندرہ میں ارشاد ہو گزرا ہے رسول ہی مومن در حقیقت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑا رہا ہے ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہو اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمتوں کے قائل ہوتے ہیں سورت بقرہ کے آیت نمبر 165 میں ایک ہے پینسٹھ آمنوا شری بل اللہ کہ وہ لوگ جو ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ سے محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسروں کو حق بات کی تاکید اور تلقین کرتے رہے حق کا لفظ باطل کی ضد ہے اور بالعموم یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک صحیح اور سچی اور مطابق مطابق عدل اور انصاف اور مطابق حقیقت بات کہنا خواب و عقید اور ایمان سے تعلق رکھتے ہو یا دنیا کے معاملات سے دوسرے وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو خواہ اس حق کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہو یا پھر اپنے نفس کے حقوق کے ساتھ ہو یا پھر دوسرے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہو مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جس میں باطل سر اٹھا ہی نہیں سکتا بلکہ ہر طرف حقدار کو اس کا حق مل رہا ہوتا ہے چاہے وہ حق رکھنے والا اللہ کے ذات ہے یا وہ حق دار اللہ کے رسول ہیں یا وہ حق دار خود اس انسان کا نفس ہے یا وہ حق دار انسانوں کے معاشرے میں کوئی دوسرا شخصیت یا کوئی حیبان اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حق پر صرف یہ نہیں کہ یہ بندہ مومن صرف خود عامل رہتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اسی حق کے راستے پہ چلنے کی تاکید کرتا ہے اور اس حق کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر اس کے سامنے کوئی مصائب آئے کوئی مشکلات آئے کوئی تکالیف آئے تو یہ دل برداشت ہو کر اس سیرات مستقیم سے اپنے خواہش کے مطابق اپنے معمولات کو بدلتا نہیں ہے بلکہ اس پر صبر کرتا ہے اور اسی صبر کی تاکید اور حق بات کی ترقی وہ دوسروں کو بھی کرتا رہتا ہے کہ بے سچ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم بنیادوں پر استفار رکھو اور اس راستے میں جو تم پہ پر پریشانی آتی ہے وہ پریشانیاں تمہارے امتحان کی غرض سے اللہ تمہیں جانچنا چاہتا ہے کہ تم سے راہت کے دوست ہوں یا کہ مشکل میں بھی اپنے تعلقات کو مجھ سے وابستہ رکھو گے جو لوگ مشکلات میں اپنے تعلق کو اللہ سے نہیں توڑتا اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ انہیں نہار فرما لیتا ہے جیسے حضرت ایوب علیہ سلاتو والسلام کہ ان پہ آزمائشیں آئی اور شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان آزمائشوں سے فائدہ اٹھا کر حضرت ایوب کے تعلق کو اس کے خالق کے ساتھ جو قائم ہے اس کو توڑ دیا جائے اور اس میں رکاوٹی ڈالی جائے لیکن جب حضرت ایوب علیہ صلاح وسلام غیر متضل اور ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیماریوں اور آزمائشوں کے دوران میں جتنا ان کا نقصان ہوا تھا اس سے بڑھ کر ان کو عطا مارا اور یہی حال حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کا پرانے مجید کی کئی صورتوں میں اس کی وضاحت کو گزری کہ جب انہوں نے گھر سے نکلنے کی آزمائش کو قبول کیا پھر اپنے بیٹے کی قربانی کی آزمائش کو قبول کیا پھر ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والدہ کو ہارم کے ایک بےآب و گیا میدان میں چوڑنے کو انہوں نے برداشت کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم میرا دوست ہے میرا خلیل ہے اور اللہ نے حکم دیا کہ میرا خلیل اور میرا دوست اور میرے ساتھ تعلق رکھنے والا وہی ہو سکتا ہے کہ جو میرے دوست کے طریقوں کو اپنانے والا ہو اس کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا تو یہ اس ایمان کے راستے میں مشکل آنے والے رکاوٹوں پر ثابت قدمی کا نتیجہ ہے وہ اخر اللہ الحمد للہ